انکو یو سلونا آ منوہ سلو سلتم محمد گلا سیدنا و مولانا محمد و باری وس اپنے دربار میں ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اشتہاروں میں احباب نے آج کی اس محفل اور کانفرنس کا عنوان اور موضوع بڑا حسین اور خوبصورت تجویز کی ہے سید القائلات صلی اللہ علیہ وسلم عنوان اور موضوع کے اندر ان دوستوں نے اپنی جماعت کا نظریہ عقیدہ اور خیال بھی واضح کر دیے ہیں کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر آمنا کے لال کو ساری کائنات کا سردار بھی مانتے ہیں اور ایمان بھی عام طور پہ ہمارے ملک میں جتنے جلسے اور جتنی کانفرنسیں اور جتنے پروگرام ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ہوتے ہیں ان جلسوں میں بیان کرنے والا مقرر اور خطیب اور وائس نے یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے نبی حسین بڑے تھے ہمارے نبی جمیل بڑے تھے آپ کی زلفیں ایسی تھی آپ کی آنکھیں ایسی تھی آپ کے دانت ایسے تھے آپ کی ہتھیلی ایسی تھی یہاں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آمنا کے لال کے حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے جمال کے بیان کرنے کا نام سیرت میری بات آپ کو سمجھ آ رہی توجہ ہے آپ کی آپ کی آنکھیں خوبصورت تھی آپ کی زرفیں خوبصورت تھیں تھی آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلی انگلیاں خوبصورت تھی یہ میرے نبی کے جواب کو بیان کرنا میرے نبی کے حسن کو بیان کرنا اس کا نام سیرت نہیں مرنا تو آپ بتائیے کیا نوبت کے ملنے سے پہلے آمنہ کا لال خوب نہیں تھا بولتے نہیں تھا کیا نبوبت کے ملنے سے پہلے آپ کی آنکھیں خوبصورت نہیں تھی کیا نبوبت کے ملنے سے پہلے آپ کے دانت خوبصورت نہیں تھے کیا نبوبت کے ملنے سے پہلے آپ کی زلفے خوبصورت نہیں تھی تو یہ نبوبت کا کیا کمال ہوا کہ وہ حسین بڑے تھے وہ جمیل بڑے تھے میرے نبی تو اس وقت بھی حسین تھے جب آپ کو نبوت نہیں ملی میرے نبی اس وقت بھی جمیل تھے جب آپ کو نبوت نہیں ملی میرے نبی کے دان اس وقت بھی خوبصورت تھے جب آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا آپ کی زلفے اس وقت بھی حسین تھیں جب آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا پھر ایک دفعہ میری بات کو سمجھیے گا مد کے صبح یہ کہنا کہ بندیالوی بڑی دور سے آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا ہے کہ نبی حسین ہی نہیں تھے پتہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کا آپ یہ لیول چپا کر دیں مجھ پر کہ وہ کہتا تھا نبی حسین ہی نہیں ہے نبی جمیل ہی نہیں ہے یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں نہیں کہنا چاہتا ہوں بلکہ میرا میری جماعت کا میرے علماء کا میرے ایمان کا یہ مسئلہ ہے خدا کی قسم اگر میں نبی پاک کے دانت مبارک کو آسمان کے تاروں سے تشبیح دے دوں تو میرے نبی کے دانتوں کی توہین ہو جائے گی میں اس کا اقراری ہوں میں مانتا ہوں اس بات کو اگر میں نبی پاک کے دانت مبارک کو آسمان کے تاروں سے تشبیح دے دوں میرے نبی کے دانتوں کی توہین ہو جائے گی میں اپنے پیارے پیغمبر کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیح دے دوں تو میرے نبی کی درخو کی تو ہین ہو جائے گی میں کہتا ہوں میرا نبی صرف حسین نہیں ہے حسینوں میں آسن ہے میں اس کا اقرار ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حسین نہیں تھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے اس کو سیرت نہیں کہتے ہیں حسن کے بیان کرنے کو جمال کے بیان کرنے کو زلفوں کے بیان کرنے کو اس لیے کہ یہ حسن تو نبوت سے پہلے بھی آپ کو حاصل ہو تھا میں آپ کو حسینوں میں احسن مانتا ہوں خدا گواہ ہے میں اپنے پیغمبر کو جمیلوں میں اجمل مانتا ہوں خدا گواہ ہے میں اپنے پیارے پیغمبر کو کاملوں میں اکمل مانتا ہوں خدا گواہ ہے میں اپنے نبی کو شریفوں میں اشرف مانتا ہوں خدا گواہ ہے میرا یہ خیال ہے بحسن امین کا لم ترقت بحسن امین کا لم ترقت مالا مین کا لم تل دنؤ سنتے رہتے ہیں آپ لام کرام سے یہ شیر ہے حسان ابن ثابت کے لیکن میں اسے جس رنگ میں دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں دیکھیے گا ناد تو آج بھی انجم صحب نے پڑھی ہے انجم سہب کے بیٹے نے پڑھیے کہاں پڑھیے پچیاں والا میں پڑھیے کس نے سنیے میں نے سنیے آپ نے سنیے لیکن یہاں ناچ پڑھنے والا ہے حسان ابن صابت میرے نبی کا صحابی ہے مکے کے کافروں نے میرے نبی کی مسمت کی ہے برائی کی ہے حج کی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے خان مکے کے جو جاہلیت کے شاعر ہیں مشرق انہوں نے میری مسمت کی ہے تو ذرا میری تعریف کر کے دکھا تو ذرا میری ناچ بیان کر نبی پاک کی فرمائش پر حسان ابن ثابت نے ناچ کہیے کہاں کہیے مسجد نبوی میں حالت کیا ہے حالت کیا ہے ناچ کہنے والا ہے حسان جگہ ہے مسجد نبوی خود رحمت کائنات ممبر سے اتر کے نیچے بیٹھ گئے حسان تو ممبر پہ بیٹھا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نبی پاک نیچے بیٹھے ہوئے سننے والے سامعین کون ہیں میں آپ جیسے لوگ نہیں نہیں سننے والے دنیا کے اتنے پاتینہ ترین لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وزو کرنے لگ جائیں سننے والا صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے عثمان دن ہے حیدر کرار ہے و ہے, بلال ہے سننے والے ہیں صحابہ کلاب مسجد ہے مسجد نبوی ممبر ہے میرے نبی کا اوپر بیٹھا ہے حسان اوپر بیٹھا ہے حسان خود نبی پاک تشریف فرما ہے کہہ میری ناچ یہ دنیا کی پہلی ناچ خانی ہے محفل <میثل> ناچ خانی سجی ہوئی ہے مسجد نبوی میں حسان نے شیر کہنے شروع کیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب یہ محفل جمی مسجد نبوی میں اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ محفل دکھائی بھی سنائی بھی وہ دیکھو محفل جمی ہوئی ہے میرے نبی کی ناچ خانی کی ذرا سنو حسان کیا کہتا ہے حسان بولا حسان نے کہا وہاں لمبر اجمالا مینکا لمبل جب سے میری یہ جی آپ ہوئی ہیں آمنا کے لال میں نے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا نا مینکا لمبر تو اینو ان آخوں نے تج سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا وہ اجمالا مینکا لمبل تج سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا جمیل میری آنکھیں بھی کس طرح سکتی تھی کسی ماں نے تجھ سے بڑھ کے حسین بچہ آج تک جنا ہی نہیں وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی جس نے تجھ جیسا حسین تجھ جیسا جمیل بچہ جنا ہو میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا جبریل امین نے حسان کے یہ جملے سنے تو جبریل امین کہتا ہے مولا یہ حسان کہتا ہے میری آنکھوں نے آمنا کے لال سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا مولا حسان سے ذرا پوچھ کے تو دے اس نے دنیا میں دیکھا کیا ہے اس نے دنیا میں دیکھا کیا ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا اس نے یا مکہ دیکھا یا مدینہ دیکھا یا, طائف دیکھا یا جدہ دیکھا چار شہر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے میری آنکھوں نے آمنہ کے لال سے بڑھ کے حسین کو نہیں دیکھا مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے آدم کو ارفاز کے میدان میں دیکھا تھا مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملح ہوئے دیکھا تھا مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے حضرت ابراہیم کے حسن کی بہاریں کبھی نمرود کے دربار میں اور کبھی جلتی ہوئی آگ میں دیکھی تھی مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے حضرت یعقوب کو روتے ہوئے دیکھا میں نے یوسف کے حسن کی بہاریں کبھی کنویں میں کبھی زلیخا کے کمرے میں کبھی جیل کی تنگوں کوٹھڑیوں میں دیکھی تھی مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے روتے ہوئے زکریجا کو دیکھا میں نے حضرت یا کو دیکھا میں نے حضرت اسحاق کو دیکھا میں نے حضرت موسا کو دیکھا کبھی پہ دیکھا کبھی فرون کے دربار میں دیکھا کبھی کے کنارے دیکھا مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں حضرت کو نورانی پروں پہ بٹھا کے آسمانوں پہ لے کے گیا تھا آفات آگر دی دام میرے بتاوت دی دام بچیار دی دام لیکن چیزیں دی گئی میں نے دیکھا پھر سوریا تک جا کے دیکھا پر تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا حسان چار شہر دیکھ کے کہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے آمنہ کے لال سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا میں نے تو ساری دنیا کو دیکھا آسمانوں کو دیکھا زمین کو دیکھا پہلے پیغمبروں کو دیکھا ان کے انتوں کو دیکھا پر تیرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا تیرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا حسان نے کہا جبریل گل کر لیے ذرا میری نہیں سونی پھر حسان نے جو دوسرا شیر اٹھایا حسان نے بھی انتہا کر دی حسان کہتا ہے خلک تم ابر رام من کلے کل کاننا کا کد خلک کما تشاؤ آمنا کے لات تو ہر ایپ سے باغ پیدا ہوا لکھتا مبرم مین کھلے اہم ہر عیب سے پاک پیدا ہوا ہے نہ تیرے باطن میں کوئی ہے نہ تیرے ظاہر میں کوئی ہے نہ تیری روح میں کوئی ہے نہ تیرے جسم میں کوئی ہے نہ تیرے اندر کوئی ہے نہ تیرے باہر كوئی ہے لكھتا كما تشاؤ یا رسول اللہ میں آپ کے ماتھے كی سلوٹے دیكھتا ہوں تیرے ہوٹوں كا تبسم دیكھتا ہوں تیری آنكھیں देखता हूं اور ان کا حسن و جمال دیکھ کے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ جب تجھے بنا رہا تھا لکھتا مبرام بنکلے کاننا کا کد خوتا کاننا کا کد خوتا کما تشاؤ یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا عربی کا جملہ اللہ تیرے کوچ پوچھ, پوچھ کے بڑھا رہا رہے اللہ تیرے کوچ پوچھ, پوچھ کے بنا رہا تھا یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ اس جملے سے اچھی طرح سمجھ جائیں گے کوئی بہت خوبصورت چیز سامنے آ جائے بندہ دیکھتا ہی رہ جائے اتنا حسن ہو اتنا جمال ہو تو دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ بھی بھائی بے لو بنایا اللہ بھی بھائی وہلیاں بہ کے بنایا بھائی آسان کہتا ہے کا قدر خلتا, بنا رہا تھا دس سو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کنجے بناو دس میرا سونا میں تیرے ہاتھوں دیا اونگلیاں بناوا دس میرا سونا میں تیریاں اکھا چین دیا بناو دس میرا سونا میں تیرا متھا کنگا بناوا دسو میرا سونا میں تیرے پیروں دے طلبے کی بناوا رب پوچھتا تھا اور نبی پاک جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف کروں تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ماتھے کی سلوٹیں اس طرح کی بنا دے میں پسینہ پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں مولا مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا دے میں والی رات میں جبریل آئے میں سویا ہوا ہوں اور جبریل تو اسے پوچھے تیرا نبی سو رہا ہے سر ہلا کے جگا دوں پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دوں اور تُو جواب میں کہے جبریل با خدا باشو با خدا محمد ہوشیار جبریل کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرے نبی کی ہتک ہوتی ہو اس طرح نہیں اٹھانا مالا پھر کس طرح اٹھاؤں فرمایا اپنے دورانی پر میرے نبی کے پاؤں کے تلوے سے مل مل کے میرے نبی کو جگا کے لا مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا دے جبریل اپنے نورانی پر اس کے نیچے ملتا پھرے کاننا کا قد کو لکھتا کما شاہ پنجابی کے ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہب بھی کر دی اس نے اتنا پھر ترجمہ کیا کہتا ہے کسی کہ ماں ہوجیا سونا نہیں جنے حسان نے کیا کہا تھا جنابی مطابق کو, اپنی مردی مطابق کو نفاست تے نفاستوں دا چہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصفر نے بس انتہا کرے سکتی بڑی ریج دینا تصویر کٹی حسینا جمیلوں کا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ کہنا یہ چاہتا تھا کے بیان کرنے کا نام سیحت نہیں ہے ایک الزام کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کہی الزامات کے در میں رہنے والے لوگ ہیں نا کل والا میں لوگ کہتے پھرے جی سرگودا سے آیا تھا کہہ کے چلا گیا ہے نبی حسین ہی کولی میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا نبی حسینوں میں آسن ہے میرا نبی جمیلوں میں اجمل ہے اور میرے نبی کا چہرہ تو اتنا حسین چہرہ ہے زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو رب کبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے میرے نبی کا چہرہ تو اتنا حسین چہرہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا میرے نبی حسین نہیں تھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا میرے جمیل نہیں تھے میرے نبی جمیلوں میں اجمل تھے میرے نبی حسینوں میں آسن تھے کہنا یہ چاہتا ہوں سیرت حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت آج میں نے آپ کو سیرت سنانی اور یہ بتانا ہے کہ سیرت کس کو کہ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے جمال کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے توحید وتے اس کا ایک مردی بتاتا ہے. اوے لوگو یہ قرآن پاک کے جو تیس ہے اور ایک سو چودہ سورتی ہیں اور چھ ہزار سے جو زیادہ آئے ہیں الحق کی الف سے لے کے ناس کی سیم تک یہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے <تصحیح> <تصحیح> یہ پورا قرآن میرے نبی کی بولو بولو یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے سیرت ہے اس کی ایک سو چودہ سورتیں میرے نبی کی سیرت ہے اس کے تیس پائے میرے نبی کی سیرت ہے اس کی چھ ہزار سے زیادہ آیتیں میرے نبی کی سیرت ہے مجھے علماء اگر اجازت دیں اور میں اجازت بھی نہیں لیتا اعتماد کرتا ہوں اپنے اوپر اور لوگوں خدا گواہ ہے قرآن کی الحمد کی عد سے لے کے بنناس کی سی تک یہ جو تیس پارے ہیں اور ایک سو چودہ سوتی ہے اور چھ ہزار سے زیادہ آتی ہیں میں کہتا ہوں اس میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں پورے قرآن میں سوائے محمد کے کہہ دو یار کہہ دو پورے قرآن میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے سیرت ہے قرآن جو ہے یہ متن ہے میرا نبی اس کی شرح قرآن اجمال ہے میرا نبی اس کی تفصیل ہے قرآن ہے میرا نبی اس کی تفصیل ہے قرآن متن ہے میرا نبی اس کی شرح ہے قرآن خالق ہے قرآن ہدایت ہے میرا نبی ہادی ہے قرآن رحمت ہے میرا نبی رحمت للعالمین ہے قرآن نور ہے میرا نبی سراج منیر ہے قرآن باد ہے میرا نبی نبیز ہے آواز میں بہا بھی ایک بات کہنے لگا ہے ایک قرآن وہ ہے جو کے اندر ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو مکے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے وہ سارا قرآن ہی میرے نبی کی کیا ہے بولو بولو وہ. میری ماں سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے کیا پوچھا تھا صحابہ نے پوچھا صحابہ اکرام نے میری ماں سے پوچھا تھا ماں جی ہمیں نبی کی سیرت بتاؤ اخلاق بتاؤ نبی کی زندگی کی حالات بتاؤ کیا کرتے تھے زندگی کیسے گزاریے آپ کے حالات اخلاق سیرت بتائیے میری ماں نے کہا تھی قرآن نہیں پڑھے گا میری ماں کہتی ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے صحابہ کرام کہتی ہیں ماں جی قرآن تو پڑھا ہے میری ماں نے کہا کانا کھولو تو ہوں یہ سارا قرآن میرے محمد کی سیرت ہی تو ہے یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے یہ سارا قرآن میرے نبی کی زندگی کے حالات پر مشتمل ہی تو ہے ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں بند ہے ایک قرآن وہ ہے جو مکے مدینے کی گلیوں میں بہت بڑی بات میں نے کہی گارے گار سور ہے اس میں تو یار ہے آیا دین غار گارے سور ہے اس میں تو یار نبی پاک کو نیند آئی تو نبی پاک ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گئے اور روزے کی جالیاں دیکھنے کے لیے ترسنے والوں وہاں جائیں جہاں ہمارے نبی سجدہ کیا کرتے تھے وہاں جائیں جہاں ہمارے نبی بیٹھا کرتے تھے اور روزے کی جالیاں ہی دیکھ لیں تین دن اور تین راتیں میرے نبی کا چہرہ تھا اور ابو بکر کی آنکھیں تھیں ذہن نصیب ابو بکر ذہن نصیب ابو بکر یاروں نے کہا حضرت علی اس لیے ادیم ہے کہ وہ ہجرت کی رات کس رسول پہ سوئے میں نے کہا اور حضرت علی کی کوئی ایک عظمت ہے کہ وہ بستر رسول میں سوئے حضرت علی کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ نبوت کے ہاتھوں میں پلے پر وہ دہ نقوت ہے حضرت علی کی دوسری عظمت یہ کہ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے اس کی تیسری عظمت یہ کہ وہ ہجرت کی رات بستر رسول میں سویا اس کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ وہ بدروہت کا غادی ہے پانچویں عظمت یہ ہے وہ خندق کا ہیرو ہے اس کی چھٹی عظمت یہ ہے کہ وہ یمن کا کاتی ہے اس کی ساتویں عظمت یہ ہے کہ وہ داماد نبی ہے اور اس کی آٹھویں عظمت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہے اور چھوڑوں لوگوں حضرت علی کی ایک ہی عظمت بڑی عظیم ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے صحابی سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے وہ میرے نبی کا صحابی ہے اور حضرت علی کی کوئی ایک عظمت ہے تو کہتا ہے وہ بستر رسول پہ سویا اس لیے عظیم ہے میں نے کہا جو بستر رسول پہ سویا وہ بھی عظیم ہے اور جس کی جھولی نبوت کا بستر بن گئی جو بستر رسول پہ سویا وہ بھی عظیم ہے توجہ کرنا جو بستر بن گئی اس دیاں ریسا ہی کوئی نہیں اس کوئی ابو بکر تیریا ریسا ہی خدا کی قسم ابو بکر دیاں ریسا ہی حضرت علی کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ میرا ایمان بندہ ہوا ہے حضرت علی کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ میرا ایمان بندہ ہُوا ہے حضرت علی کے پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا داج حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما حضرت علی کی توہین کرنے والا دیرہ اسلام سے دور سے کہو زور سے کہو حضرت علی کی توہین کرنے والا دہر اسلام سے خارج حضرت علی بہت اونچی بہت اونچی بہت اونچے خدا کی قسم پہلے تین صحابہ کو چھوڑ دو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان پہلے تین صحابہ کو چھوڑ دو پیچھے کی ساری امت مل جائے پہلے نبیوں کی امتیں مل جائے تاب عید مل جائے تبا تاب مل صحابہ کو چھوڑ کر سارے مل کے بھی حضرت علی کے مقام کو پا نہیں سکتے حضرت علی بہت اونچے حضرت علی بہت اونچے پر ابو بکر تیریاں تریسائی حضرت علی باقی امت کی نسبت تو لو تو بہت اونچے لیکن جب حضرت علی کی نسبت آئے گی ابو بکر کے مقابلے میں بتاؤں فرق کہ نہیں سننا چاہتے آپ اور بتاؤں تمہیں کہ علی اور ابو بکر میں فرق کیا ہے یہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتا رہا حضرت علی کو کس نے پا تھا کس کے گھر میں رہتے تھے کس کے گھر میں کھاتے تھے یہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتے رہے ابو بکر ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا یہ کھاتے رہے وہ کھلاتا رہا انہوں نے لڑکی لی اس نے لڑکی لی ابو بکر نے لڑکی لی بتاؤ تمہیں بتاؤںمہیں علی اور ابو بکر میں فرق کیا ہے آج فیصلہ کرتے ہیں دونوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں ہم ڈھونڈنے نکلے حضرت علی عراق کے ایک شہر نجف اشرف میں مل گئے اور ہم ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلے وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ مل گیا ثانی سنین ہے اللہ کا شہد آئیے سانیہ سنین ہے اللہ کا شاید ہے اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائیے یا تو صدیق کے اوساف کا افراد کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا ارکار کروار صدیق اکبر غار سورے دو جارے نقورت کو نیل آئی ابو بکر کی گوادے نبومت کا تھانے ایک دن کے لیے تصوت کرو گا منظر کیسا ہو گوادے کی نبومت کا تھانے حضرت شاہ ولی محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتی ہے شاہ ولی محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نب کے بعد ابو بکر کی گود میں سب لگ کے ہوئے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے رحل قرآن کا نسخہ کھول کے جیسے کسی نے رحل پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا تو یہی بات کو میں کہنا چاہتا ہوں ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں رکھ ہے اور ایک قرآن وہ ہے جو مکے اور مدینے کی گلو ہے سارا قرآن میرے نبی کی کیا ہے ایهار... پورے قرآن پاک میں تین مضمون بیان ہوئے چوکی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے جائیے قرآن کے طالب علا میں اور اللہ نے ہماری جماعت پہ یہ فضر کیا ہوا ہے کہ ہم سے قرآن کی خدمت لی ہے ہم سے قرآن کی خدمت لی اللہ نے قرآن کے طالب علا میں پورے قرآن پاک میں اللہ نے تین چیزیں بیان کیے چوتھی کوئی چیز قرآن میں بولو نہیں ہے قرآن پاک میں جو پہلی چیز بیان ہوئی اس کو کہتے ہیں مقام محمد الرسول اللہ قرآن پاک میں پہلا مضمون جو بیان ہوا اس کا نام کیا ہے مقام محمد الرسول اللہ میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کی عظمت کیا ہے میرے نبی کا ادب کیا ہے میرے نبی کا احترام کیا ہے قرآن پاک نے بیان کیا بس بل نے ایزا سجا ماں بدار کا ربو کا ماں کلا بلد آخرت وئی اللہ کا منل پھول بل فیو تیک ربو کا ختر تھا انم یجید کا یتیمن کا زالنگ کیا زالن کا کیا نے چھپ کر گیا لفظی مینا ڈال کا ہوتا ہے راہ گم کرنے والا جس کو ہم پھر اردو میں کہتے ہیں گمراہ لیکن نبی پاک کے متعلق یہ جملے استعمال نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کون یہ جملے استعمال کرے اللہ نے فرمایا بابا جا کا سالن فہدہ ایک معنی میں کرنے لگا ہوں عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے عربی زبان کے لوگ کہتے ہیں زلل ماؤ فل زلل ماؤ پھر لبن جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں ملتان والے تو نہیں نکلتے زلن ماؤ پھر لبن جب دودھ میں پانی ڈالا پانی دودھ میں گم ہو گیا زلہ کا مینا گم ہو گیا زلہ کا مینا گم ہو گیا بہت اتنا دال فہدا اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر نبوت کے ملنے سے پہلے تو مجھ تک پہنچنے کے لیے پریشان پھرتا تھا میں نے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا فحدا یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ علم کا صدر علم کا کی شان بیان ہو رہی ہے کس کا مکان بیان ہو رہا ہے ربی کا ونہر ان شانیہ کا حل ابتر کس کا مکان بیان ہو رہا ہے کس کا مکان بیان ہو رہا ہے کد نہ رات کلوبا وجہ کفا حلن کا کب لرز ملنا اللہ رحمت اللہ کا بشیرم ب نذیرہ یا کم جمیہ یہ کس کا مقام بیان ہو رہا ہے بولو بولو یہ قرآن نے کیا بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی عظمت کیا ہے میرے نبی کا ادب کیا ہے میرے نبی کا احترام کیا ہے یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا اور دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں پیغام محمد الرسول اللہ صحت کانفرنس کا عنوان کیا بولو پیغام سید القائے نبی پاک نے پیغام کیا دیا نبی پاک منوانا کیا چاہتے تھے نبی پاک لوگوں سے اقرار کس مسئلے کا کروانا چاہتے تھے میرے نبی کا بیان کیا تھا میرے نبی کی دعوت کیا تھی میرے نبی کا پیغام کیا تھا قرآن پاک نے بیان کیا سب سے پہلے سورج فاتحہ میں نابو توجہ چاہوں گا آپ کی جو مقصودی جو ہمارا ہے ایک مانا کرنے لگا آپ بتائیں گے میں نے مینا صحیح کیا یا غلط کیا آپ بتائیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں سوچ رہا ہوں کا نابودو ہم تیری عبادت کرتے ہیں بیا کا نستعین. اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ولد. ولد. یہ کب ہوتا جب لفظ یوں ہوتے نابودو کا بنستعینوں کا پھر مانا اس طرح کرتے ہیں. نابودو کا بنستعینوں کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں پھر یوں مینا ہوتا یوں لفظ ہوتے یہاں لفظ کیا ہے کا نہ دو عربی کا قاعدہ ہے پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفغ ہوتا ہے کلام اس طرح چلتی ہے یہاں اللہ نے مفول کو تیسرے درجے سے اٹھایا اس کو پہلے کر دیا فیل فائل کو پیچھے کر دیا کا مفول مقدم کر دیا نابود فیل فائل مؤخر کر دیا ناب کا امام رضی کہتا ہے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے فائدہ حسر کا ہوتا ہے حسر ہی کا مینہ دیتا ہے ٹیا کا ہم تیری ہی بولو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں से اور ہم تجھ ہی سے ہی کیا ہے؟ ہاتھ रहा हूं پوچھ رہا ہوں है کیا ہے تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے بدل مانگتے ہیں क्या ہی کیا ہے آہ بولتے نہیں <متحدث> یہ کیا ہے <متحدث> یہی یہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے یہی یہ کیا ہے میں <متحدث> بتاؤں <ہی> کیا ہے یہاں <متحدث> یا مدد بہاری میں جا کے یا علی مدد یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہاں یا لا مدد سڑک پہ یا پھر مدد یہی ہے یہاں یا اللہ مدد سڑک پہ جا کے یا رسول اللہ مدد یہ ہی ہے میری بھی پکارے کسی اور کی بھی پکارے میری بھی عبادت کسی اور کی بھی عبادت میرے بھی سجدے کسی اور کے بھی سجدے یہ ہی ہے یہ ہی ہے میں بھی داتا کوئی اور بھی داتا میں بھی گنج بخش کوئی اور بھی گنج بخش میں بھی دستگیر کوئی اور بھی دستگی میں بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اور کوئی اور بھی کھوٹی قسمتیں تمہیں <expectations> نہیں نارا لگاتے ہو بڑی بڑی امام بری بریو گیا بڑی بڑی امام بری میری کھوٹی قسمت کرو لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بڑی امام جو ہے اسلام آباد میں وہ بندے کی کھوٹی قسمت ہوتی ہے وہ بڑی امام کھوٹی قسمت کو کیا کر دیتا ہے کھڑی کر دیتا ہے میرا بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو مانتے نہیں ہے نوجوان کا جو ہے وہ میری بات کو ذرا غور سے سنے چاہے وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا فریق مخالف سے تعلق رکھتا ہے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے کوئی جج نہیں کرنا ہٹ نہیں کرنا تنقید نہیں کرنی فتوا نہیں لگانا کچھ بھی میں نے نہیں کہنا ہے کسی فرقے کو میری یہ عادت ہی نہیں ہے جج کرنا ہٹ کرنا یا اس طرح کی بےحدہ اور لاجانی گفتگو کرنا صرف نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اوے لوگوں میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا بری امام کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتا ہے یہ تو بتاؤ کھوٹی کون کرتا ہے بجے سوال ہے میرا بولو کھوٹی کون کرتا ہے اللہ کھوٹی کرن پہ لگایا کرنے اللہ ہوں, کتنے برے فیصلے کرتے ہو چنگی شہ نسبت اپنے بابو شہ کی نسبت مزہ تو تب ہے جب تہ کھوٹی بھی بری قطع اور کھری بھی بری کرتا ہے پھر فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا اور اگر تم کہتا ہے کھوٹی لب کرتا ہے تو پھر بندیال بھی کہتا ہے میرے بھائی کری بھی وہی کرتا ہے جو کھوٹی کرتا ہے بھی وہی کرتا ہے جو کھوٹی کرتا ہے بیٹا پیدا ہوا چودھری صاحب بیٹھے ہیں منچوں کو تا تاؤ دیا ہوا ہے لوگ آئے بےچارے چودھری جی مبارک ہوئے بیٹا ہوا ہے ہاں سب حضرت صاحب کی نظر کرم میں سلام مانا تھا کرم کر دیا بیٹا ہوا ہے سات دن کے بعد بیٹا مر گیا اب چودھری صاحب بیٹھے ہوئے منچ بھی نیچے ہیں لوگ آئے چودھری سو جی بڑا افسوس ہویا جی پتر مر گیا چودہ صاحب کہتے ہیں اللہ دی مرضی بھائی <laughs> اللہ دی مرضی <laughs> آنکھ نا بزرگا دی مرضی میں مار چڑ اچھی چیز کی نسبت بزرگوں کی طرف اور بری چیز کی نسبت یعنی مارتا ہوتے دیتے بزرگ یہ ہی نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا ہے اور پیغام سجد کا کیا ہے اللہ کا دو میرے نبی کا پیغام یہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی اور پکار ہوگی تو صرف کس کی اور مدد مانگو گے تو صرف کس سے یہ عید ہی کا جو چکر ہے اس سے بندے نکلے اللہ کرے سمجھانا مقصود ہے یار کوئی ہت کرنا مقصود نہیں بندہ گھر جائے دکان بند کرے گھر جائے دفتر سے لوٹے گھر جائے ہل چلا کے آئے گھر جائے آگے بیگم صحما بیٹھی ہو انتظار میں دو ہی شوہر نام دار دروازے سے اندر داخل ہوئے بیگم نے ادرائے محبت کہا میں گا بولو بولو یہ نہیں بولتے کی ریاض ہے میں تیری بھی بیوی ہوں نہیں سننا چاہتا نہیں سننا چاہتا غیرت مند شوہر اپنی بیوی بی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی بی ہوں میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں میں تیری ہی عدت ہوں میں تیری ہی بیوی بی ہوں اللہ کہتے ہیں غیرت مند شور اپنی بیوی بی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی بی ہوں اور میں غیرتوں تو والا لوگ میں غیر تو رب اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہوں ایشا دو کا ہم تیری ہی اور ہم تجھ ہی سے مسئلہ تو بڑا سوکھا سکتا مولوی آؤ مسئلہ تو بڑا آسان اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے ولی ولیوں سے محبت کرو ولیوں والی نبی سے محبت کرو نبی والی اور رب سے محبت کرو رب والی محبت نبی سے نہیں کرنی نبی والی محبت پیر سے نہیں کرنی اور محبت کے معیار الگ الگ تو رلا ملا چٹی تو رلا ملا چٹی بندے کو محبت ہوتی ہے بیٹی سے بھی بہن سے بھی ماں سے بھی بیوی سے بھی لیکن جو محبت بیٹی سے ہوتی ہے وہ بیوی سے نہیں ہوتی جو آنکھ بیوی کی طرف اٹھتی ہے وہ آنکھ بہن کی طرف نہیں اٹھتی جو احترام ماں کا ہوتا ہے وہ بیوی کا نہیں ہوتا بیوی سے بیوی والی محبت کتنی آسان سی بات تھی شادی ہوئی نہ نہیں نہیں بندے کی عورت کی کچھ دن تو بڑی محبت پیار چلتا رہا پھر عورت کچھ کھیچی کھیچی سی رہنے لگی یہ اچھا کھیچی سی رہتی اس نے ایک دن پوچھ لیا بے, علیہ <laughs> <laughs> کہ کرم آئی سو کی قصور ہو رہا کی اچھا تنا لے اپنے جرم کا بھی پتا نہیں مگا آیا مگا پاگل ہے, ہے اس جی, جی <تضح> <تضح> <تضح> <تضح> او تین اما آخ نا یہ تین اماں آ کھانا کم ختم ہو ہی بیوی کو بیوی سمجھو بیٹی کو بیٹی سمجھو بہن کو بہن سمجھو ماں کو ماں سمجھو بلا بائیں تو بند کہتی ہے بلی کو بلی سمجھو نبی کو نبی سمجھو رب کو رب سمجھو محبت الگ الگ ہے ماں والی ماں سے کرنی ہے بیوی والی بیوی سے کرنی ہے ولی والی محبت ولی سے کرو نبی والی محبت نبی سے کرو اور رب والی محبت کتنے چکر ہیں شیخ القرآن حاجی صاحب بیٹھے ہیں حاجی عبد الکریم صاحب اللہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی ادا کر علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں حضرت شیخ کے بڑے رفیق ہیں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تقریر کرتے تھے نا تو حضرت شیخ کہتے تھے سوری رات پڑا لنفی سما تلرات منفی سما واتے ول گئی با اللہ کلا کل کم ہندی بلا کم تو بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ بڑھ کے سناتی ہیں صبح کے صبح بندے جاتے ہیں اپنے مولوی صاحب کے پاس کہتے ہیں مولوی غلام خان آیا سی بڑھیا ایتا پڑھیا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا کوئی عالم الغب نہیں کوئی غیب نہیں جانتا آگے سے مولوی اس بندے کو کہتا جانتے بچو جان دین اگر شہ فرمائے تیری بچو تیری سادے, اے بچوں تیری سادے, اے بچوں تیری سادے کیسی کیسی پٹیاں پڑھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں عبادت کے لائے اللہ مدد مانگو تو صرف کس سے مولوی صاحبان عوام کو پٹیاں پڑھاتے ہیں پیر فقیر بھی تا اللہ دے اپنے وہ کوئی غیر او کوئی نا؟ او کوئی نا؟ اپنے ہی نا؟ بات تو تھوڑی سی غیر پارلیمانی ہے لیکن اسے تھوڑا سا پارلیمانی کر لیتے ہیں. ورنہ تو غیر پارلیمانی تو اسمبلی بھی چل رہی ہیں. توجہ ہے ہے توجہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی بی کے بستر پر اپنے سکے بھائی کو دیکھ لے کی آدمی نہیں اپنا ہی ہے وہ <تصفح> کوئی ہے وہ پرایا کوئی اور بھائی تو بازو ہوتے ہیں اور بھائیوں میں ایک بات کا خون ڈالتا ہے اور بھائیوں کی رگوں میں ایک ماں کا دودھ دوڑتا ہے اپنے یہ خیر ہے نہیں سکا بھائی اپنی عزت پہ اپنے سکے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں تو اپنی عزت اپنے سکے بائے کا سانجہ برداشت نہیں کرتا میں بھی اپنی قسطوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا میری ذات و لا شریک ہے تو پیغام نبی پاک کا کیا ہے عیا کا ایع کا نام کا عید عبادت کرو کس کی یہ میری بازرا گاؤں سے بہت لذت محسوس کرے گا عبادت کرو کس کی پکار کرو کس کی سیدا کرو کس کا نظر و نیاز دو کس کی عبادت کرو کس کی لا عیسیٰ بلا مریم بلا ادیر بلا ابراہیم بلا اسماعیل عبادت میری کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں عبادت میری کرو مائی مریم کی نہیں عبادت میری کرو حضرت ادیر کی نہیں عبادت میری کرو حضرت ابراہیم کی نہیں کیوں مولا تیری عبادت کرے حضرت عیسیٰ کی نہ کرے تیری پکار کرے حضرت ابراہیم کی نہ کرے تیری نظر و نال دے حضرت زیر کی نہ دے تیرے سیدے کرے مائی مریم کے نہ کرے کوئی دلیل دے اس کی کوئی وجہ بتا فرمایا الزی خلقکم، کا کم الزی خالہ میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں گندے پانی کے کچرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھ دی ہے آہ! یہ دلیل دی اللہ نے یہ کیا دی اللہ نے دلیل دی عبادت میری کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مالا بڑی دلیل ہے. زبردست دلیل ہے. سمجھ آ گئی فرمایا نہیں نہیں حالے کتنے بات کو آگے چلایا بلدین من قبل کو بلدین امین قبل جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی میں نے پیدا کیا یہ من قبلکم کون ہے تیرا باپ من قبلکم کون ہے تیرا دادا من قبلکم کون ہے تیرا پردادا من قبل کم کون ہے تیری ماں من قبل کم کون ہے تیرا نانا تیری نانی پر نانی اوپر والی نسل اللہ کہنا چاہتے ہیں تجھے بھی میں نے پیدا کیا اور تیرے بڑوں کو بھی اور یہی میں نے اب ایک میں نے کیا ہماری جماعت کے سرخیل مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مگئی آ گیا مغئی آ گیا ایک معنی کیا ہماری جماعت کی بنیاد اور ہماری جماعت کا پہلا پتھر مولانا حسین علی سب و رحمت اللہ کون ہے حسین علی شیف القرآن کا استاد کون ہے حسین علی سید رحت اللہ شاہ بخاری کا مرشد کون ہے سید علی کون ہے مولانا حسین علی حضرت قادی شمس الدین کا استاد مولانا قاضی گور محمد کا استاد مولانا محمد طائر کا استاد مولانا محمد امیر کا استاد ہماری جماعت کی پہلی عید جیسا میں نہ کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں یہ جو لوگ بیٹھے یہ مولانا حسین علی کا نام تو نیا ہوگا کئی لوگوں کے لیے نیا ہوگا لیکن لاہور میں ایک مرد درویش آیا دنیا اسے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کہو تو رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ایک وقت میں ہوئے لاہور میں مولانا احمد علی میاں والی میں مولانا حسین علی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت وہ جو میاں والی کا حسین علی ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیسا بندہ ہے تو مولانا احمد علی لاہوری نے کہا ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو وہ تو قرآن دیا زبر زیرا بچوں کر سکتا قرآن کی زبروں زیروں سے بھی کیا ثابت کرتا ہے تو ہی ثابت کرتا ہے یہ مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا کون ہے مولانا حسین علی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا شاگرد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا حدیث پڑھی مولانا محمد مزروی رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفصیل پڑھی اور کے جنگل میں نہ کیا نہ کیا میں کرتے ہیں بن قبل کم سے مراد کون ہے تیرا باپ تیرا دادا تیری ماں اوپر والی نسل مولا حسین علی نے مانا کیا فرمایا اللہ کہنا چاہتے ہیں او بزور عبادت کرو کس کی حضرت عیسیٰ کی نہیں حضرت ازیر کی نہیں مائی مریم کی نہیں حضرت ابراہیم کی نہیں فرمایا کیوں میرے اللہ فرمایا اس لیے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا بلدین قبل قبلکم اللہ کہنا چاہتی ہے میرے سوا جن کی پوجا تو کرتا پھرتا ہے ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا جن کو تو پوجتا پھرتا ہے جن کی عبادت تو کرتا پھرتا ہے ان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے حضرت عیسیٰ کو کس نے پیدا کیا حضرت ادیر کو کس نے پیدا کیا مائی مریم کو کس نے پیدا کیا حضرت ابراہیم کو کس نے پیدا کیا حضرت اسماعیل کو کس نے پیدا کیا آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے اے مولانا حسین علی میں نے کتوں کی کری اپنے طور پہ کر لیا نہیں میں مولانا حسین علی کا پوتا شاگر میں نے حضرت شیخ القرآن سے پڑھا اور شیخ القرآن نے مولانا حسین علی سے پڑھا میرے دادا استاد نے مینا کیا آج پوتا سورا سے اس کی دلیل دینے لگا سورج کا نام سورج نال دوسرا رکوع اللہ نے فرمایا میرے سواج جن, جن کی وہ پوجا کرتے ہیں پکارے کرتے ہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کو پکارتے ہیں لا یخلکون سیل لا یخلکون سیل انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا وہ ہم یوخلقول وہ یخلقول وہ خود پیدا کیے انہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ خود پیدا کیے کہ اموات اموا پھر سوچ لو کہ ایمان ہی خارج ہو جائے اموا تم وہ جیندے نے اموا تی نی میں نے اموا تم کیا میں نے وہ مردے ہیں مردے غیر حیا وہ زندہ نہیں ہیں توبہ توبہ توبہ جی بڑی گستاخی ہے جی بڑی بے ادبی ہے جی پھر میں نوجوانوں کو ایک دفعہ دینے لگا نوجوان دوست یہاں بیٹھی خدا کے لیے میری بات کو بہت سے سنو یہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں چار تک بھی عام طور پہ پڑھتے رہتے ہو پڑھ دو گے کو نہیں آندہ جی سچی کرنازے تھے ایمان تم دس دے پڑھنا سندھ کے علاقے میں ٹیچروں کا انٹرویو ہوا انٹرویو لینے والا کوئی بندہ جو تھا وہ ذرا دین تھا اس نے ایک ٹیچر سے کہا جنازے کی دعا سنا سنائے. ذرا چلاک تھا اس نے کہا جی ویسے نہیں آتی جی میت سامنے آئے تو خود بخود میت سامنے والا ہی پیور چادر منگوائی سامنے لے کے میں نے میت سمجھ کے سنا نہیں نہ آتی لوگوں کو جنادے کی جو اچھا یہ بتا یہ جو ہم جنادہ پڑھتے عام بندے کا بلو کا جنازہ کسی اور طریقے سے ہے یا یہ یہی طریقہ پھر سوچنا شیخ ابد ال کادر جی رانی رحمت اللہ علیہ تیرے تیران بہت بڑا بلی ہے شب دال ہے تحبید گزار ہے بہت بڑا آنے میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بلی مرین چشتی بہت بڑا بزرگ مستانی بہت بڑا ولی ہیں پوچھنا یہ چاہتا ہوں شیخ ابد القادر جی دانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہوا کہ کوئی نہ ہوا ان کے کوئی اور طریقہ پکی گا اچھا آج جو پیر ہیں مرشد ہیں ولی ہیں ہے نا قدی نشین ہیں پیر ہیں مرشد ہیں یہ انتقال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ان کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ان کے کوئی اور طریقہ ان سفر آو پھر. شیخ ابد القادر جی رانی کا جنازہ ہے ایک منٹ کے لیے تصور کرو دینوں میں لاؤ حضرت پیر پیران بغداد والے پیر شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے آ گیا سفید درست ہو گئی لوگ پڑھنے کے لیے آئے امام نے کہا بڑے بزرگ اچھی طرح دعا کرنا بھائی نیت سن لو بھائی نیت سن لو لوگوں نیت سن لو جنادے کی چار تقدیر نماز جنازہ صنا واسطے اللہ دے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا واسطے اس جیون دے دے اور میت کہنا تو گستاخی ہے ولیوں کو میت کہتے ہو شرم نہیں آتی ولیوں کو میت کہتے ہو دعا واسطے حاضر اس جی دے نوجوان ہو اور میرے عزیزوں کسی so کی قبر میں تم نے نہیں جانا میری قبر میں نہ اپنے مولوی کی قبر میں ہر ایک نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے بات پسند آئے مانو نہ پسند آئے تھی بات کے تھینک ولی کا جنازہ ہے پیر کا جنازہ ہے مرشد کا جنازہ ہے اور اس پر کیا کہا جا رہا ہے دعا واسطے حاضر اس یہ میت کہنا گستاخی کوئی نہیں تے کل بھی گستاخی یہ کل گستاخی ہے تے پھر آج بھی گستاخی دعا واسطے حاضر اس ہمارے سرگودا کے علاقے میں ایک جنازہ ہوا بڑے بزرگ پیر گدی نشین تھے بہت ہوئے تو جب وہ مولوی صاحب بتانے لگے نا میت تو وہ ذرا ہچکے نا دعا واسطے حاضر اس میں لوگوں نے پڑھایا بزرگوں نہیں کہنا اب میت کیسے کہوں تو کہ دعا واسطے حاضر اس زیا ضیاء امت جمعہ آیا کسی نے مجھے بتایا اس طرح کا جمعہ آیا میں نے کہا مولوی جی اللہ ہم پھر نا واہ کر جیسے پیچھے کھلوتے نے سڈے زندے نا معاف کر جڑا پی آئے اللہ آئیے نہ ٹھیک ہے اللہ نہ اللہ نہ کل پاؤ گے گھر سے لگ جائے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں اور سنو تمہیں چکر دیا گیا ہے قرآن نے کیا کہا ہم واسن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مردہ زندہ نہیں ہے ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں انہیں اپنے حالات کا بھی پتا تو میرے نبی کا پیغام کیا تھا کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی پکار ہوگی تو صرف کس کی فد اللہ, اللہ. مولم ایسا بیان کر رہے اپنے رنگ میں بیان کر رہے ہر بندے کا اپنے رنگ فد اللہ بس پکارو کس کو لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے یہاں میری پکار سڑک پہ اوروں کی پکار یہاں مجھ سے مدد وہاں اوروں سے مدد مجھے یہ پکار نہیں چاہیے مولا مجھے کیسی پکار چاہیے فرمایا مخل سینا بولو مخل سینا کا محنت کرو خالص مجھے خالص پکار چاہیے مولا کس طرح کی خالص فرمایا ان لکم فلام نسخی کم نتو نہیں ممبئی نے فرسم و چارا پچا بھی گائے کے پیٹ میں بکری کے پیٹ میں ہم نے میدے میں ایک مچھلی لگائی اس نے چارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ کا گوبر بنایا وہ نیچے بیٹھ گیا اصل گزا اوپر آ گئی ہم نے اصل گزا کو دھکا مارا جگر کی طرف پھر ہم نے جگر میں ایک مشینری لگائی اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا کچھ کا خون بنایا وہ سپلائی کیا دل کو کچھ کا دودھ بنایا وہ سپلائی کیا تھنو کو ممبئی نے پرچ جب غذا میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی ودامن جب غذا جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی ممبئی نے فرسن ودامن ایک طرف گوبر پلیت ایک طرف خون پلیت دو پلیتیوں میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبانند خالصا لبانند خالصا لبانند خالصہ لبانن اور میرے بندے جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا کر جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری عبادت خالص کیا کر اور دیکھ دیکھ ہم نے تیری طبیعت کی نزاکتوں کا کتنا لحاظ کیا نہ اس میں خون ملنے دیا نہ گوبر کا کچرا ملنے دیا تیری نزاکت کا خیال کیا اگر اس میں خون کا کچرا مل جاتا گوبر کا کچرا مل جاتا سارا دور برباد ہو جاتا اور اگر عبادت میں شرک کا کچرا مل جاتا شیرک کا خطرہ مل جاتا تو ساری عبادت کیا ہو جاتی برباد ہو جاتی جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار تو نبی پاک, کا، نبی پاک کا پیغام کیا ہے فد اللہ فاغو دلہ فد اللہ فاغو دلہ کا نابود زور سے پڑھو ایک دفعہ نابو دو بیا کا نس نبی پاک کا پیغام کیا ہے کیا میں بیان کرنا چاہتے تھے لا الہ لا الہ الا اللہ لا کیا لاہ نہیں نہیں شیخ القرآن تجھے کہاں سے لا تیریاں بڑھیا ہی لوڑا پیاری بڑھیا ہی لوڑا نہیں تیری لا الہ الا اللہ کا مینا کرتے تھے خدا کی قتم زمین و آسمان بجن میں آ جائے لا کوئی نہیں حالانکہ نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں فرشتے بھی ہیں جنات بھی ہیں آسمان بھی ہیں زمین بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں زندے بھی ہیں فردے بھی ہیں شہدا بھی ہیں, اولیا بھی ہیں بھی ہیں, شخصہ دار بھی ہیں بزرگان دین بھی ہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا لا الہ نبی ہیں پر الاحا نہیں ولی ہے، پر الا نہیں. نہیں بزرگ ہے، پر الہ، نئی فرشتے ہیں پر الہ نئی جنات ہیں پر الہ بننے کے لائق نئی اللہ, اللہ،, اللہ اس پوری کائنات کا الہ صرف کون ہے اس پوری کائنات کا معبول صرف کون ہے اس پوری کائنات کا مسجود صرف کون ہے اس پوری کائنات کا مقصود حقیقی صرف کون ہے اس پوری کائنات کی پکاریں سننے والا السمی لکل دعا اللہ العلیم لکل حال اللہ, اللہ ازدار اللہ الموتی اللہ المانے اللہ المہز اللہ المزل اللہ اے مد عالمی لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر گیا نافے موتی مانے مہیل مزل ان کی زبان میں بانٹ کر بندے آلوی کہتا ہے لا الہ داتا کوئی نہیں داتا کوئی نہیں گنج بخش کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں کون آدم کوئی نہیں لجپال کوئی نہیں غریب نواز کوئی نہیں غریب پرور کوئی نہیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کرما والا کرنیا والا فضلہ والا کوئی نہیں اللہ, اللہ ساری کا عناز کرداتا ہے تو کون ہے گنج بخش ہے تو کون ہے دستگیر ہے تو کون ہے لجپال ہے تو کون ہے مسجود ہے تو کون ہے محبود ہے تو کون ہے اور گائے بانا پکارے سننے والا ہے تو کون ہے عالم الغیب کون ہے حاضر نادر کون ہے مختار کل کون ہے حاضر روا کون ہے مشکل تشاع کون ہے اد سمیل کل دعا کون ہے اد عالیم کل حال کون ہے بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے شفے دینے والا کون ہے مقدمے سے رہائیاں دینے والا کون ہے نظر و نیات کے لائق کون ہے اور والا کے لوگوں بندیالوی کہتا ہے جس کا کھائیے بولو بولو بولو جس کا کھائیے اسی کا گائیے دینے والا کون ہے تقسیم کس کے نام پہ ہوگا دودھ دینے والا کون ہے تقسیم کس کے نام پہ ہوگا روزی دینے والا کون ہے تقسیم کس کے نام پہ ہوگا میرے نبی کا پیغام تھا